خطبہ نمبر 40 آپ علیہ السلام کا ارشاد اگرامی خوالج کے بارے میں ان کا یہ مقولہ سن کر لا حکم الا للہ کہ حکم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمة حقی يراد بها الباطل نعم انہو لا حکم الا للہ ولكن هؤلاء يقولون لا امره الا لله وانه لا بد للناس من امير من بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن یہ ایک کلمہ حق ہے جس سے باطل معنی مراد لیے گئے ہیں بے شک حکم صرف اللہ کے لیے ہے لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور امارت بھی صرف اللہ کے لیے ہے حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ نظام انسانیت کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہر حال ضروری ہے چاہے نیک کردار ہو یا فاسق کہ حکومت کے زیر سایہ ہی مومن کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُ وَتَأْمَنُ بِهِ السَّبُنِ وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلدَّعِيفِ مِنَ الْقَوِي حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌ وَيُسْتَرَاحَ مِن فَاجَرٌ اور کافر بھی مزے اڑا سکتا ہے اور اللہ ہر چیز کو اس کی آخری حد تک پہنچا دیتا ہے اور مالِ غنیمت و خراج وغیرہ جمع کیا جاتا ہے اور دشمنوں سے جنگ کی جاتی ہے اور راستوں کا تحفظ کیا جاتا ہے اور طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے تاکہ نیک کردار انسان کو راحت ملے اور بد کردار انسان سے راحت ملے ففی روایت اخرى انہو علیہ السلام لما سمع تحکیمہم قال حکم اللہ انتظر فیکم وقال اما الانمرت برہ یہ روایت میں ہے کہ جب اپ علیہ السلام کو ترقیم کی اطلاع ملی تو فرمایا میں تمہارے بارے میں حکم خدا کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا حکومت نیک ہوتی ہے فیا امنو فیھا التقی واما الامرۃ الفاجره فيتمتؤ فیها الشقی الى ان تنقطع مدته <يَتو> تو متقی کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور حاکم فاسق و فاجر ہوتا ہے تو بدبختوں کو مزہ اڑانے کا موقع ملتا ہے یہاں تک کہ اس کی مدت تمام ہو جائے اور موت اسے اپنی گرفت میں لے لے